الحمد لله وحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما باب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أجاما معدودا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 بلدینہ صحاب الجنا خالدون صدق اللہ آج ہم نے صورت البقرہ کی جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت آیت نمبر اسی ہے تذکرہ یہود ہی کا چل رہا ہے ان کے غلط عقائد نظریات افکار کی تردید اللہ فرما رہے ہیں فرمایا کے وقال لن تمسنار ایا مما دودہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن چند دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے اور پھر ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت میں جگہ دے دی جائے گی بعض تفاسیر میں ہے کہ سیدنا موسا علیہ السلام کہ کوہتور میں تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے چالیس دن تک بچھڑے کی جو عبادت کی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس وہی چالیس دن ہمیں عذاب ہوگا اور پھر ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی بلکہ یہود کی بعض تحریروں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی یہودی تو میں نہیں جائے گا جیسا کہ خود آگے اسی صورت البقرہ میں آ رہا ہے وقال الد خل الجنت إِلَّا مَن كَانَ هُودًا او اونسار یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور ان کے مقابلے میں عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے گویا کہ بہت سے یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودی ہونا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے اللہ نے فرمایا کل ات خسم اللہ آہدن فرما دیجیے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے فلن یخلف اللّہ آہد جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا امتقول اللّہ مالا تالمون یا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کیا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں صرف چند دن کے لیے دو زخم ڈالوں گا اور پھر تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے لاؤ تو میں سے کوئی آیت پیش کرو اللہ کا کوئی وعدہ پیش کرو اگر آپ غور فرمائیں تو بےآینی ہی آج بعض مسلمانوں میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا بلکہ مسلمان کہلوانا یہ کافی ہے عمل کی گویا کہ کوئی ضرورت نہیں اور جان دیئے کہ اللہ جو یہود کی باتیں اور یہود کی حرکتیں اور یہود کے اخلاق اور ان کے اعمال اور ان کا نا پن نقل ہیں تو اس لیے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو یہود و نصارہ جیسی حرکتوں سے ان جیسے افکار و نظریات سے اور ان جیسے اعمال و اخلاق سے بچا سکیں فرمایا کہ نہ تو اللہ نے تم سے وعدہ کیا نہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل اور برہان موجود ہے بلکہ اللہ کا اصول تو یہ بلا من کسب سی عطم و احاطت بھی ہی قطی آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی جبکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اور اس کے چکر میں پڑا رہے گا فلائی کا اسحاب تو یہی ہیں دو زخمیں جانے والے ہم فی خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اگلی دو آیتوں میں اللہ نے نجات اور عدم نجات کا ایک عالمگیر اصول بتلا دیا کہ نجات کا تعلق کسی قوم سے نہیں نسل سے نہیں وطن سے نہیں رنگ سے نہیں بلکہ نجات چند عقائد اور اعمال کی بنیاد پر ملے گی اور عذاب بھی عقائد کے بگڑنے اور اعمال و اخلاق کی تباہی پر آئے گا کوئی عرب ہو یا اجم گورا ہو یا کالا اللہ کے یہاں ایمان کو اور اعمال کو دیکھا جائے گا یہ نہیں کہ اس کا کس قوم کے ساتھ اور کس وطن کے ساتھ تعلق ہے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرے گا اور گناہ کے چکر میں پڑا رہے گا معاشیت کے دائرے میں قید ہو جائے گا گناہوں میں ایسا ملوث ہو گیا کہ اس کے ہر طرف گناہ ہی گناہ اوپر بھی گناہ نیچے بھی گنا دائیں بھی گناہ بائیں بھی گناہ آگے بھی گناہ پیچھے بھی گناہ ماضی کی زندگی میں بھی گناہ حال کی زندگی میں بھی گناہ مستقبل کی زندگی میں بھی گناہ یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے گناہی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو فرمایا کہ یہ دو زخمیں جائے گا گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم خطاون تم میں سے ہر ایک گناہگار ہے ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں لیکن گناہ کے چکر میں اور گناہ کے دائرے میں مستقل طور پر پھنس جانا یہ بری بات ہے یہ مہلک چیز ہے کہ کوئی گناہ کے دائرے سے نکل ہی نہ سکے سود خوری میں مبتلا ہوا مرتے دم تک اس گنا میں مبتلا رہا شراب نوشی کی بری عادت پڑ گئی مرتے دم تک شراب نوشی کرتا رہا بدکار تھا مرتے دم تک اس کو بدکاری سے توبہ کی توفیق نصیب, نصیب نہ ہوئی ظالم تھا دوسروں کے حقوق کھانے والا مرتے دم تک اپنا پیٹ اور اپنی اولاد کا پیٹ اسی سے بھرتا رہا توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو اللہ فرمات یہ ہیں دو زخم والے البتہ توبہ کے ذریعے سے انسان ماسیت کے دائرے سے نکل سکتا ہے ماسیت کے چکر سے نکل سکتا ہے اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے موت کی نشانیاں ظاہر ہونے تک کھول رکھا ہے اور سارے عالم کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اور اللہ بار بار توبہ کی تلقین فرماتے ہیں تو فرمایا کہ اصول یہ ہے جس نے گناہ کیے اور گناہوں کے چکر میں پڑا رہا تو یہی ہیں دوزخ والے یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ملدین آمنو و امل اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے الائک اسحاب الجنح یہی ہیں جنت والے ہم فی خالدون یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے قرآن میں ہر جگہ آپ کو یہی ترتیب نظر آئے گی پہلے ایمان کا ذکر اور پھر عمل صالے کا ذکر ایمان کا مطلب یہ کہ انسان کا نظریہ صحیح ہو نیت صحیح ہو فکر صحیح ہو عقیدہ صحیح ہو اس لیے کہ اگر کسی کی نیت کھوٹی نظریہ خراب تو عمل اگر کہ درست ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ صورت تو ہے مگر حقیقت نہیں ہے جب ایمان کی جڑیں دل میں مضبوط ہوں گی تو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی توفیق ضرور ملے گی ایمان جڑ ہے اور نیک اعمال اور اچھے اخلاق اس جڑ سے پھوٹنے والے پودے پر لگنے والے پھل اور پھول ہیں اگر پھل اور پھول نہ لگیں ٹہنیاں خشک ہوں پتے زرد ہوں تو فکر ہوتی ہے کہ اس درخت کی بنیاد میں کیا خرابی ہے کہیں کیڑا تو نہیں لگ گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپر ہی رکھا ہوا ہے اور اس کی جڑ مٹی میں مضبوط نہیں ہے یوں ہی اگر ایک شخص مومن ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن نہ اعمال اچھے نہ اخلاق اچھے تو اسے اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا دعویٰ تو ہے مگر ایمان کی حقیقت نصیب نہیں دل کی زمین میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئیں پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالے کا بھی ذکر کیا ہے ولوین آ منو وہ امل الصوالحات ان لوین آ و وہ اور اگر کوئی ایسا بدنصیب ہو کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا اور ساری صلاحیتیں نیکی کو روکنے میں لگا دیتا ہے تو ایسے شخص کا دعویٰ ایمان کا دعویٰ جھوٹا دعوی ہے نہ صرف یہ کہ اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ اس کی بجائے اپنی ساری صلاحیتیں نیکی کو روکنے میں لگاتا ہے بلبین امین الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں جن نے نیک اعمال کیے الاب الجن جنت والے ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بز اخدنا میسا کا بنی اسراعیل لطا ابدور اور ہم نے اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا کن باتوں کا عہد یہاں آٹھ باتیں ذکر فرمائیں آٹھ احکام جیسے یہ آٹھ احکام بنی اسرائیل کے لیے تھے اسی طریقے سے یہ آٹھ احکام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور اللہ اسی لیے ذکر فرما رہے ہیں محض یہود کی برائی برائے برائی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو عبرت دلانا عمل پر آمادہ کرنا نصیحت کرنا سمجھانا مقصود ہے کہ ہم نے بنی اسرائی سے آٹھ وعدے لیے تھے آٹھ حکم دیے تھے یہ آٹھ حکم تمہارے لیے بھی ہیں انہوں نے ان احکام پر عمل کرنے سے اعراض کیا مسلمانوں تم اراض نہ کرنا سب سے پہلا وعدہ سب سے پہلا حکم لا الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یہ پہلا وعدہ آج بھی آپ تورات اٹھا کر دیکھیں تو تورات توحید کے اس بات اور شرک کی تجویز سے بھری پڑی ہے تمام انبیاء کو اللہ نے پہلا سبق جو دیا وہ توحید کا سبق دیا ان کی امتوں کے لیے اللہ نے پہلا حکم جو دیا وہ توحید کا تھا سارے انبیاء کے حالات پڑھیں آپ قرآن کریم میں بقد ارف اللہ نوہن اللہ قومی فکالیہ قومی عبداللہ غیرو حضرت لوت کا پڑھیں حضرت حود کا پڑھیں حضرت صالح کا پڑھیں حید شعیب علیہ السلام کا پڑھیں حید موسیٰ علیہ السلام کا پڑھیں سارے انبیاء نے سب سے پہلا سبق جو دیا قوم کو وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا شرک نہ کرنا ہر گناہ قابل معافی ہے لیکن شرک نا قابل معافی گناہ ہے اور یہ بھی جان لی دیئے کہ شرک جلی بھی ہوتے اور شرک خفی بھی ہوتے ایک حدیث میں ہمارے آکا سربرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ شرک خفی کا ڈر ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے آپ نے فرمایا ریا دکھاوا عمل کریں گے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات ہو رہے لاکھوں خرچ کیے جا رہے ہیں لاکھوں کے چندے کا اعلان کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے صدر مملکت کو دکھانے کے لیے وزراء کی محفل میں دکھانے کے لیے اپنے جیسے تاجروں کو دکھانے کے لیے اللہ اکبر دولت کی نمائش ریا اور دکھاوا پچھلے دنوں اخبار میں دیکھا سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کیا جا رہا ہے مختلف فنکار اور فنکارائیں بھی میدان میں اور ایک فنکارہ پیشکش کرتی ہے کہ جو بیس لاکھ روپے دے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا ایک کپ پیوں گی اور پاکستان کا ایک مسلمان وہ اٹھتے ہیں اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں ایک چائے کا کپ پینے کے لیے ایک طوائد کے ساتھ ایک بدنام زمانہ عورت کے ساتھ ارانیت کا سبق دینے والی کے ساتھ ایک چائے کا کپ پینے کے لیے وہ بیس لاکھ روپے دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے شاید وہ بیس ہزار بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو کیا اللہ کی رضا اتنی ہلکی چیز ہو گئی لوگوں کی تعریفیں لوگوں کی شاباش لوگوں کی مہوا یا اتنی قیمتی چیز اور اللہ کی رضا اتنی ہلکی چیز کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہتا لوگوں کو دکھانے کے لیے سخی کہلوانے کے لیے قصیدے سننے اور سنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ شرک خفی اللہ کے نبی نے فرمایا سچے آکا نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کہے گا جاؤ تمہارے اعمال کی میرے پاس کوئی جزا نہیں انہیں سے جزا مانگو جن کو دکھانے کے لیے اور جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا ارے بد نصیب تجھے قیامت کے دن کہا جائے گا جا غریبوں کے لیے یہ بیس لاکھ روپے دینے کا سلا اسی طوائد سے مانگ جسے خوش کرنے کے لیے تو نے دیا تو شرک خفی بھی حرام اور شرک جلی وہ تو ہے ہی حرام اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بتوں کی عبادت قبروں کو سجدے درگاہوں پر رکو مردوں سے مانگنا اولاد مانگنا شفا مانگنا عزت مانگنا دولت مانگنا رزق مانگنا یہ شرک بت سوچیے کہ لاتو حبل کے سامنے سجدہ تو حرام تھا اور آج پیروں فقیروں بلیوں درویشوں نبیوں صحابیوں شہیدوں کی قبروں پر سجدہ کرنا یہ حلال ہے نہیں ہرگز نہیں اگر کائنات کے آقا میرے, میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو سجدہ کرنا حرام تھا تو دوسروں کو بھی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد سجدہ کرنا حرام ہے شرک پہلا حکم یہ دیا لا تعبدون الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا مبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا قرآن کریم میں اکثر ایسا ہوا کہ اللہ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو اس حکم سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا پہلے حکم دیا میری عبادت کرو پھر حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ حقیقی خالق اور مربی اللہ لیکن ظاہری اور مجازی مربی پرورش کرنے والے تربیت کرنے والے وہ والدین صحیح ہیں میں حرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کے افضل, افضل ہے آپ نے جواب دیا اف علی وقتی اپنے وقت پر نماز پڑھنا اللہ کے نبی وقت پر نماز پڑھنے کے علاوہ کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا کہ بر الوین والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والدین کی خدمت کرنا قرآن کا حکم اللہ کے نبی کا حکم والدین کی خدمت کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آج والدین کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو یورپ میں بوڑھے والدین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اب یہاں پر بھی ایسے واقعات پیش آنے لگے پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں بڑے کاروباری تین بیٹے تینوں شادی شدہ اور تینوں نے ماں اور باپ دونوں کو گھر سے نکال دیا دونوں ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے لے کر رہ رہے ہیں میں عرصے سے اس شخص کو جانتا ہوں دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا کہ کیا عبرت کا مقام ہے کہ اولاد نے گھر سے نکال دیا اور تین بیٹے کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تو آج اسلامتی اور دجالی تہذیب کے اثرات ہمارے نوجوانوں میں بھی ظاہر ہونے لگے لیکن اتنی بات عرض کروں گا بہت سے معاملات میرے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں بہت سے ساتھی حسن زن کی بنا پر محبت کی بنا پر رجوع کرتے ہیں اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں والدین کی زیادتی ہوتی ہے یہ میں ضرور ارض کروں گا والدین بعض اوقات نوجوان اولاد کے جذبات کو نہیں سمجھتے نہ معلوم یہ ساس اور بہو کا چکر ہمارے ہاں کب ختم ہوگا ایسے معلوم ہوتے کہ یہ بس ایک دائنی جنگ ہے جو بس قیامت تک جاری رہے گی نہیں خدا ایک دوسرے کے حقوق کو جانے پہچانے والدین بھی حکمت سے کام لیں اور اولاد بھی بوڑھے والدین کے جذبات کا لحاظ رکھے اس لیے کہ ہل الاحسانی الحسانی الاحسان اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک اصولی بات فرما دی فرمایا کہ احسان کی جزا احسان ہے تیرے ساتھ تیرے والدین نے احسان کیا آج تم ان کے ساتھ احسان کرو مبل والدین احسانہ تیسرا حکم وزیل قربہ اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اسلام میں سلا رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ایک حدیث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمسیلی انداز میں سلا رحمی کی اہمیت بیان فرمائی فرمایا کہ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو وہ عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا رشتے کو پیدا کیا قرابت کو پیدا کیا تو وہ عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا عرض کیا اے اللہ میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے کاٹیں گے رشتہ کاٹیں گے قرابت کا لحاظ نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے تعلق توڑ لوں گا اس سے بڑا کوئی پیرایا بیان ہو سکتا ہے فلا رحمیت فلا رحمی کی اہمیت بیان کرنے کا وزیل قربا قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ چچاؤں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ ماموں کے ساتھ جتنے رشتے خاندانی نظام کو تباہ نہ کیجیے یورپ والے خاندانی نظام کو تباہ کر کے اجڑ گئے اخلاقی بنیادیں گر گئیں ان کو باقی رکھیے ہمارے آقا کی تعلیم تو یہ تھی کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارے والدین کی دوستی تھی رشتے داری نہیں دوستی تھی ان کا بھی لحاظ رکھو وزیل قربہ اور قرابتاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ولی تامہ اور یتیموں کے ساتھ یہ چوتھا حکم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو حدیث آپ نے سنی مسلم میں حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ کی رویت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا فل یتیم لہو او یتیم کی کفالت کرنے والا اپنا ہو یا گیر آنا بہا کہ فل جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں ولی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے آقا خود یتیم تھے آپ کو یتیموں کے دکھ درد کا احساس تھا صرف اس لیے نہیں کہ آپ یتیم تھے بلکہ اس لیے کہ آپ دنیا کے ہر مظلوم طبقے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے تھے اور حقوق سے محروم لوگوں کو حقوق دینے کے لیے آئے تھے پانچواں حکم وساکین اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مسکین کو الزین اللہ یدون عمافقون علا انفسین یتیم وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں جیسے اس شہر میں اس ملک میں مالدار بہت ہیں غربا فکرا مساکین پسے ہوئے لوگ بھی بے شمار ہیں سڑکوں پر